بسم اللہ الرحمٰن ورحمہ اللہ علیہ وسلم و اللہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت سکیناسم موجود تمام خواہران اور باقی تمام شامین کو شموشنی ایک بار پھر کرتے ہیں شکر الحمد السلے دس باب سوم نمبر سات اور پیج نمبر ایک سو بیس سے شروع ہوتا ہے اور اس میں آج روزہ مثکفارے کے بارے میں ہے کوئی شاد رمضان کا روزہ امدن بلا عذر توڑتے ہیں اس کے کفھارے کے بارے میں کفھارے میں کیا کیا چیزیں دینا ہوتا ہے تو حرماتے و عمل کفارہ تو بہارا رمضان کے روزے کا کفارہ ہاں جی فہ عید کو رقاب وہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہاں جی اس زمانے میں سب سے مشکل کا غلام آزاد کرنا کیونکہ بہت منگی ہوتی تھی اس زمانے کا دس ہزار دیرہ بیس ہزار دیرام اس طرح پیسہ دینا پڑتا تھا تب جا کے کیونکہ ایک انسان کو خرید کے آزاد کر ایک انسان خریدنا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر جو ہے غلامی کے سلسلے کو خاتم کرنے کے لیے ایک طریقات بہت سے گناہوں کا کفارہ ہاں جی جرائم کا کفارہ جو ہے غلام آزاد کرنا رکھا ہے تو ادھر رمضان کے روزے میں بھی ایک چیز یہ رکھا رل کا فارہ اگر روزہ کا توڑنے کی سر میں آمدن توڑنے سے میں جو کفارہ ہے وہ یہ حفاظت عید کو رقابہ غلام آزاد کرنا او سیام و شاہرین متدابین یا غلام آزاد کرنا یا آپ کی مرضی ہے دو مہینہ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو یہ کام کر سکتے ہیں دو دو مہینہ روزہ رہنا شاعری نے دو مہینہ متطابین مسلسل مسلسل دو مہینہ روزہ رکھنا ہاں جی مسلسل دو مہینہ روزہ رکھیں اب شاذ فرماتے ہیں اگر آپ نے روزہ رہنا کا میں غلام آزاد نہیں کیا روزہ رہنا شروع کیا تو پھر اس صورت میں کچھ چیزیں خیال رہنا ہے تو وہ پھر شیام تو اس قفارے کے روزہ رہنے کی صورت میں اور روزے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اگر آپ نے افطار کیا ہم نے دو مہینہ مسلسل کفارے کے روزہ رہنے کی نیت کیا اور رہنا شروع کیا پھر آپ نے افطار کیا ہاں جی متعمدن امدن بلا عظرین بزون کسی عزور کے یعنی مثلا دس پندرہ دن رہنے کے بعد پھر آپ نے روزہ کھا لیا نہ سفر میں نہ بیمار ہے عذر شریع سفر اور بیمار یا کمزوری ہے جس کو اثر نہیں رکھ سکا تو کچھ بھی نہیں ہے آمدن افطار کیا متعمن بلا عذر تو پھر اس بندے کو کیا پڑھنا پڑے گا وا جب الشتناف ہو تو پھر اس پر اجتناف ہوا جبھیان کا مطلب ہے پھر اس نے جتنا دن رکھا ہے نا وہ کال ہو جائے گا اس کو جس دن سے اس نے کھایا اس دن سے پھر دوبارہ آج سر دو مہینہ پورا کرنا پڑے گا اور کسی عزر شری کو جیسے سفر کی وجہ سے کھایا بیماری کی وجہ سے کھایا جتنا دن کھایا کھایا اس کے فوراً بعد جو ہے ٹھیک ہو گیا دوبارہ اس نے رکھنا ہے پھر تو پہلے جو رکھا ہے وہ حساب میں ہوگا ہاں جی وہ وہ خاتون میں وہ حساب میں ہوگا اس کو پورا اس کا حساب کر کے باقی دن پورا کریں گے لیکن بدلی نے کسی اوزر کے اس نے بیچ میں کھا لیا تو اس کا پہلے جتنا روزہ رکھا ہے ہاں وہ سب کینسل ہاں جی کل عدم ہو جائے گا اس کو پھر دوبارہ آزر نو دو مہینہ پورا کرنا پڑے گا کیوں دیکھا اللہ نے قرآن کے میں کفارے کے بارے میں جو آیا تو اس میں یہی فرمایا ہے دو مہینہ مسلسل حدیث میں بھی دو مہینہ مسلسل آیا ہوا ہے حدیث میں قرآن باغ میں روزے کا کفارہ ذکر نہیں ہوا ہے ہاں جی قرآن باغ میں روزے کا کفارہ ذکر نہیں ہوا ہے دوسرے کفارات آیا ہوا ہے تو جیسے زہار کا کفارہ ہاں جی اور قتل کا کفارہ یہ چیزیں ہیں میں وہ روزے کا پاک میں نہیں ورکی احادیث میں ہے تو اور بلا عذر اگر کوئی روزے کا روزے کو کھا لیں یعنی وہ اجتناف کو توڑے تسلسل کو توڑے ہم تعاوین کا تھا مسلسل تسلسل کو توڑے تو وہ جب وصناح پھر اس کو آج نو پھر دو مہینہ پورا کرنا پڑے گا لیکن اگر ولاواف تلا اس نے پندرہ بیس دن روزہ رہنے کے بعد افطار کیا روزہ کھایا اس دن کسی عذر شہر کی وجہ سے ضرورتً مجبور ہو کر ہاں جیسے جی میں سفر میں گیا بیمار ہوا تو کھایا تو حال ہی تو اوشاق پر لازم ہے سوم ماں باقیہ باقی, باقی جتنے دن باقی رہا وہ مثلا ایک مہینہ پورا ہو گیا تو باقی ایک مہینہ رکھیں ڈیڑھ مہینہ پورا ہو گیا تو باقی پندرہ دن رکھیں اس طرح اس کو آج نو پورا رہنے کی ضرورت نہیں ہے کما کانہ میں طرح بالکل اسی طرح وہ رکھیں گے کما کانہ جس طرح تھا متوالین مسلسل جس طرح کے رکھتا تو کتنا دنوں روزہ رکھنا تھا ابھی بیچ میں اس نے کھایا تو بھی اسی دن اسی سے رکھیں گے اس کو پہلے جو رکھا ہے وہ کینسل نہیں ہوگا وہ ختم نہیں وہ بھی حساب میں آئے گا کیوں لیکن اس جو کھایا وہ مجبوری کی وجہ تھا بیماری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے کھایا تھا شوقیہ نہیں کھایا تھا آمدن نہیں تھا، اس لیے اس میں کھانے سے کوئی نقصان، کو نقصان نہیں پہنچ آگے فرما جب انہوں نے کسی عذر سے کھایا مجبوری کی وجہ سے تو اس پر لازم باقی ہے سو ماں باقیہ جتنے دن باقی رہیں کم آکان و جس طرح اگر آپ مسلسل روزہ رکھتے تو جتنا دن رہنا تھا وہ ابھی رکھے گا ولا حا جاتا اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس شخص کو کسی بیماری کو سے بیچ میں کھایا الاسناف آسار نو روزہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو دو کا ایک کا غلام آزاد کرنے اور یہ بھی آپ کو اختیار ہے دو مہینہ روزہ رکھیں او یا اتعام صطین مسکن یا آپ نے اتام کھانا کھلانے صدین سات مسکین کو یا آپ نے تیسرا کام کفارے کا میں یہ کر سکتے ہیں سات مسکنی کو کھانا کھلائیں اور ہر مسکین کو کل مسکن بھی مت منتاہ اور ہر مسکین کو ایک مت کھانا کھلائیں ایک مت کھانا میں دس ہے اچھا عام طور پر تین پا وہ بولتے ہیں وہ احتیاط زیادہ دیتے ہیں ورنہ دقی کے حساب کے لحاظ سے دس دس چھٹاں بنتا ہے ہیں آدھا کلو کچھ زیادہ ہیں آدھا کلو کچھ دانہ اس کو کھانا دے دیں اب اس کھانے میں شاذ بتا رہے ہیں چاول دے دیں گندم دے دیں جو دے دیں وہ بھی صحیح ہے پکا ہوا کھانا دے دیں جیسے ہوٹل سے بھرس کراس کر بریانی لا کے دے دیا اس کو ایک بندے کا پیٹ بھرنے کا کھانا اصل میں یہ ہے بمد مت ایک مت کھانا دے دیں ایک مت تار دس چھٹا ہیں اور احتیاط تین پاؤ تک دے دیتے ہیں وہاں ہوا رت الون ہیں کتنا ہے رت لن ایک رتن رت ل ہے وہ سلس دن اور ایک تہائی رت تو ایک صحیح ایک بٹ تین رت لہ راکھی ہاں جی وہ رتل اور ایک رت راکھی وزن اس کا وزن میاں تو وہ سلاسن درہمن میاں یعنی سو سلاسن ایک رتن ایک سو تیس درہم ہے تو ابھی ایک صحیح ایک بٹا ہے تین ہے سلو سے تو ایک صحیح ایک بٹ تین رت لہ ایک موت کے بار, بار ہوتی ہیں اس کا ہم نے حساب میں لایا تو تعریباً دس چھٹا بنتا ہے تقریبا اگر تھوڑا زیادہ دے دیں تو جتنا آپ زیادہ دیں گے اتنا آپ کے لیے ثواف ہے اور سات فرماتے ہیں وہ کل دین آشترائیں اور ہر دس درہم ہم جو ہے کانت ہوگا سب عدم اسکا سات مسکال کے برابر ہاں جی تو اس کو نکالنے کے درکار یہی ہوتی ہے کہ ایک رات ایک سو تیس ہم ہو گئے باقی جو ہے ایک ایک تینتیس ہاں یہ باقی جو ہے ایک بیٹا تین جو رتل ہے اس کو جو ہے آپ نے نکالنا ہے اور اس کے طرقہ کیا ہے ایک بیٹے تین ضرب ایک سو کریں گے تو پھر ان دونوں کے مجموعے کو جو جاب آئے گا اس پہ تیس کو ایک سو کو جمع کریں گے پھر اس میں ضرب لگائیں گے پھر اس کو آپ راتی میں تبدیل کریں گے ایک راتی میں جو ہے درہم کا کل درہم گرنا ہوگا اب وہ آپ کے سامنے آئے گا تو پھر اس میں ضرور کریں گے پچیس اشارے سے پھر پچیس دو میں جو جواب آئے گا اس کو ضرور لگا کے جو جب اس کو آٹھ سے تقسیم کریں گے تو آرٹ سے تقسیم کرنے میں معاشے میں تبدیل ہوگا پھر معاشے کو تولے میں تولے میں تبدیل کرنے کے لیے 12 سے تقسیم کرے گا بارہ سے تقسیم کریں گے تو تولے میں آ جائے گا اور آپ کو تولے میں ہی یہ ہوگا کا کھیلوں تک نہیں پہنچتا ہے تعریباً 10 کلو بن جائے گا دس ساری دس چھٹا بن جائے گا ہاں جی تولے کو چھٹا میں تبدیل کریں گے تو تعریباً 10 چھٹا بن جائے گا ہاں تو پھر پانچ سے تقسیم کریں گے جو معاشی بارہ سے تقسیم کرنے کے بعد جو جاب جو آئیں گے نا اس کو پانچ سے تقسیم کریں گے ڈیوائڈ کریں گے پانچ سے جب تقسیم کیا تو چھٹا میں آ جائے گا اور تعریباً 10 چھٹا بن جاتی ہے احتیاط جو ہے تھوڑا زیادہ دے دیتے ہیں باران چھٹان دے دیتے ہیں تو یہ تین پاؤ بن جاتے ہیں اور کل تل کا لاؤزن ہیں یہ جتنے بھی اوزان ہم نے درہم کا دیا ہے شاید فرماتے ہیں رتن عراقی کا جو وزن دیا ہے سات مسقال کے حساب سے اسی حساب سے جو فرماتے ہیں یہ کانن بھی وزن درہم مکہ سد فرماتے ہیں مکہ کے درہم کے وزن کے حساب سے میں نے بتایا جب مکہ میں پانبر کے دورے میں جو درہم چلتا تھا اس کے وزن کے حساب سے میں نے ایک مت اور ایک صحیح ایک بڑے تین دیرہ کے حساب سے بیان کیا ہے تو حرمات آفرمت جو میں نے یہاں بیان کیا ہے فرقے میں جہاں کہیں بھی درہم کے لبس آئے اس کا وزن بیان کیا ہے وہ بھی وزن درہم میں مکہ کے درہم کے لحاظ سے وہ مسقالی ہے اور مکہ میں جو مسقال استعمال ہے اس حساب سے کہا ہے پھر زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دس دیرہم مساوی ہاں جی سات مسقال بنتا تھا اور ایک مسکال میں ساڑھے چار ماشا بن چار ماشا بن جاتا ہے ساڑھے چار ماشاء کو رتی میں آپ تبدیل کریں تو چھتیس رتی بن جاتا ہے ہاں جی چھتیس رتی بن جاتا ہے اسی حساب سے آپ حساب نکال سکتے ہیں وہ مسقال یا جب مکے کے ذرم اور مسکال کے حساب صرف ہی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاش فلمات زمانی زمانہ ہمارے اس دور میں ششید اپنے دور کی بات کریں ہمارے اس دور میں لا یا اس بات سے ان انتغیر ماں کی درہم اور مسقال میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ چکا ہوگا یا کم ہوا ہوگا یا زیادہ ہوا ہوگا تو بھیا بگی پش چاہے مومن کو یا یہ کہ مراد کریں درہم اور مسقال میں الزیہدہ زیادہ کو یعنی تھوڑا زیادہ دے دیں پھر مت کی مقدار میں بھی جسمین آپ کو ہوتا ہے نا دکھی کے حساب کریں تو دس بن جاتے ہیں دس چھٹا آپ بارہ چھٹا دے دیں اس کے ہمارا عام اور ماں فرماتے ہیں تین پاؤ دیتے ایک مت کھانا یعنی تین پاؤ کھانا تین پاؤ کے لوگ ہاں تین پاؤ جو ہے گندم جو چاول یا آٹا یا کھانا پکا کے دے دیں ہاں جی رعایات کے کریں زیادہ کو متھ میں بھی مت دے دیں تو تعلیم تین پاؤ کا قیمت دے دیں جیسے کہ ہم لوگ یہاں پوچھتے ہیں تو ہم لوگ احتیاطاً ایک مت کھانے کو جو ہیں کیونکہ کھانے کے حساب سے کریں تو تعلیم سو روپئے ستر اسی اسی سے لے کر سو تک کے بیچ میں آپ دے دیں تو ایک مت کا رقم کا پیسہ برابر ہو جائے گا لیکن احتیاط سو روپئے دے دیں یعنی سو روپئے ہاں جیسے ایک بندہ اگر رات کو ایک روزہ نہیں رہ سکا اور پتہ بعد میں بھی رہ ہوں یا بڑا آدمی نہیں رکھ سکتا ہے بعد میں بھی رکھنے کے چانس اس کے لیے نہ بڑھاپے کو وجہ سے تو ایسے لوگوں کو مت دینے کا حکم ہے ہر روز کا تو کتنا پیسہ دے دیں ہم اکثر پوچھتے ہیں تو اس میں احتیاط 100 سو روپئے دے دیں سو روپے میں جو ہے ایک ٹیم کا کھانا ہاں جی ایک, ایک نارمل آدمی کے لیے ایک ٹیم کا کھانا آج اس میں جو ہے عامی لوگوں کا کھانا کھانا ضروری نہیں ہے متوسط کے کا کھانا دے دیں تو یہ طالباً سو روپئے زیادہ دے دیں تو آپ کا موت کی قیمت تقریباً ادا ہو جائے گا ان تو بھیا میں آپ کو چاہیں یورا یا یہ کہ مراد کریں ازدہ عزید زیادہ کو فلم دے موت کی مقدار میں بھی اور رت کی مقدار میں بھی لین لا یا ہوتا کہ فوت نہ ہو جائیں آپ سے ماں مقدار ماں وہ مقدار, ما مقدار شرح و شعرے جسے اشارے نے معین کے پہ امبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مین فرمایا ہو اب یہاں آپ نے زیادہ دیں گے تو کیا وہ بھی اشارے کے مقدار سے زیادہ نہیں ہو جائے گا وہ مشکل نہیں فرم نہیں والا اُسارہ زائدن آغاز شارے نے جو مجھے میں آپ کو مدان کیا ہاں جی ایک مجھے طالباً دس چھٹائیں بنتا ہے لیکن آپ نے بارہ چھٹا دے دیا دو چھٹا تھوڑا زیادہ کر کے تین پاؤ کر کے دے دیا تو کیا ہوگا نقصان ہے نہیں, نہیں والا اُسارہ زائدن اگر تھوڑا زیادہ دے دیں اشارے کے مقدار پر زائدن تو ہو گیا نیک زیادہ آپ کے نیچے میں اضافہ ہوگی آپ نے تو جو حصہ واجب ہے واجب ہے باقی جو اضافی وہ آپ کو ثواب مصطحب میں چلا جائے گا صدقے نفلی صدقے میں چلا جائے گا لہٰذا کہ میں نے شریعت نے جو مقدار بیان کیا ہے متھ کا اس میں کوئی کمی نہ ہو میرے طرف سے کسی قسم کا تو آپ زیادہ مقدار تھوڑا سا اضافہ دے دیں متھ میں بھی راتل میں بھی اس لیے ہمارا علماء نے تین پاؤ کھا تین پاؤ کھانا تین پاؤ ہاں جی کو معین فرمایا ہے اس کو یا اس کے متبادل رقم بازاری قیمت کے لحاظ سے دے دیں تو آج کے بعد میں جو ہے یہ روزے کی کفارے کے بارے میں آپ کو بیان ہوا باقی روزے کے سنت اعمال کے بارے میں انشاءاللہ کل کی درس میں ہم پڑھیں گے